و دوں و سلاتوں اما بعد شام سامعین السلام علیکم و ورحمۃ اللہ آج کی اس نشست میں ناصر نے مدثر شاہ کا کا سلسلہ وار رد کی دوسری قسط پیش کرنی ہے اور اس کا موضوع اس کے اس دعوے کا ابتال اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے جو اس نے کہا کہ امام حسین پاک کا یزید کے ساتھ قسطنطنیہ دنیا کے غزبے میں شریک ہونا بالکل ثابت نہیں اور امام پاک کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل ثابت نہیں اور یہ نماز پڑھنے کا وہ مسئلہ ہے کہ عبد الحمید نے اسی کو اور فتنہ بنایا ہے اس کا بھی اس کے اندر مزید رد ہو جائے گا پہلے ردود کے علاوہ اس سے زائد تیسرا مدثر شاہ نے کہا کہ صحیح صنعت سے ثابت کر دے چشتی امام زین العابدین نے جزید کی بیعت کی تھی تینوں چیزوں کا رد تینوں باتوں کا رد نا چیز کے آج کی اس نشست کے اندر پیش ہوگا اور اللہ جہ شاہ نہو کے فضل سے لاجواب رد ہوگا جواب ممکن نہیں ہوگا اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے ہاکم وقت نماز پڑھائے جنازہ پڑھائے یا ہاکم وقت جہاد پر کوئی امیر بنائے تو اس امیر کی عمارت میں نماز پڑھنا اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ پڑھنا ضروری ہے اور نہ پڑھنا اس حاکم کے پیچھے اس کے فسق و فجور کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا تنازع نہ پڑھنا اور اس کی ریاست اور عمارت میں جہاد نہ کرنا چھوڑ دینا یہ بدعت ہے اور بد مذہبوں اہل سنت کے مخالفوں کا کام ہے اہل سنت کا کام نہیں ہے اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے تمام اماموں کا صرف فاسق کی امامت فاسق کی امامت وہ بھی نماز میں یعنی جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں امام مالک کے ایک قول میں جو غیر معتمد ہے نماز باطل ہوتی ہے جمعہ کے علاوہ نماز باطل ہوتی ہے اگر فاسق امام ہو وہ بھی غیر حاکم ہو فاسق امام ہو غیر حاقہ حاکم, حاکم نہ ہو تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا باطل ہے ہوتی نہیں یہ امام مالک کا ایسا قول ہے جس پر ان کے خود اہل مذہب نے اعتماد نہیں فرمایا جو ان کا معتمد قول ہے وہ میں ان کی فقہ کی مشہور کتاب میں الجلیل امام شیخ محمد علیش مالکی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور یہ صرف ایک حوالہ ایک ہے جو یہاں پیش کرنا ہے وہ حوالہ ایک ہے ویسے حوالے بے شمار ہیں ہمارے پاس صرف پیش کرنا تاکہ سند ہو جائے اور پھر دوسروں پر چھوڑ دینا اس لیے آپ سرکار امام خلیل بن اسحاق جو ان کے مذہب کے امام ہیں ان کا متن اس کی شرح میں لکھتے ہیں متن ہے او فاسقن قن بے جار حتن پیچھے ہے تو اس کے نیچے فرماتے ہیں بل و صحت الصلاۃ خلف ماں آکرا الم یہ تعلق سے خوب اسلاتے یہی ہے آپ امام الیش کی الیش مالکی ہیں مالکیوں کا حوالہ مالکیوں کی کتاب سے ہی دے رہا ہوں محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. کیوں بزرگ لوگ فرماتے ہیں صاحب البیت ادراب معافی ہے گھر والا جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جانتا ہے دوسروں کے نسبت زیادہ جانتا ہے آخر گھر جو ہے تو فرمایا المعتمد اور صحت اسلاتا ہوں فاس کامالی جو ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز صحیح نماز صحیح معتمد قول یہی ہے اور ہونا بھی اسی کو چاہیے کیوں کہ آپ ان کے نزدیک بد مذہب کے پیچھے نماز مکروہ ہے باطل نہیں تو بد مذہب کے پیچھے مکروہ اور فاسق کے پیچھے باطل تم خود سمجھدار ہو یہ کیسے صحیح بن سکتا ہے اب اصل بات یہ ہے کہ وہ فاسک جو نماز باطل قرار دیتے ہیں نا اس کی بھی توجہ کر دیتا ہوں جس قول میں باطل آیا اس کی توجہ یہ ہے کہ وہ ایسا فسق جو نماز سے تعلق رکھتا ہو اس کے پیچھے ایسا فسک رکھنے والا جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے ساتھ فسک جو نماز کے ساتھ متعلق ہو مثال بے فاسق بندہ نماز پڑھ دے لیکن وزودی پرواہ نہیں کردا تو اب کیونکہ یہ فسک ایسا ہے جو نماز سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پر ان کا باطل کہنا بالکل حق اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھی ایسا کہہ دیں لیکن اس کو مطلق نہیں کہا جا سکتا اسی وجہ سے مالکی مذہب میں اعتماد کس پر ہوا تو باطل نہیں نماز صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے حنفی مذہب کی مشہور کتاب یہ دیکھو ہمارے مذہب اخناف کی بدائے جو ہے اس کے اندر یہی مسئلہ بڑی شرح و بست کے ساتھ بیان ہوا ہے اگر میں اس کو امام اہل سنت کے حوالے سے پیش کر دوں تو جھگڑے ختم ہو جائے گا امام اہل سنت کا فتوا یہ کتنا جلد ہے اٹھارہ جلد جامعہ نظامیہ والا صفحہ نمبر پانچ سو پچپن فرمایا نماز فاسق کے پیچھے مکرو ہے پھر بھی جمعہ میں جہاں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہو علماء نے بضرت اس کی کراہت سے درگزر کی ہے <صاوت mathematicians> <سؤال> کہ جمعہ پڑھا رہا ہے فاسق یہ حاکم کے علاوہ کی بات ہے فاشک جمعہ پڑاتا ہے اور جمعہ شہر کے اندر ایک ہی ہوتا ہے دوسری مسجد میں نہیں ہوتا تو فرمایا پھر کراہت بھی نہیں رہے گی یہ اعلیٰ <سؤال> حضرت کا فتح وا شریف اس پر آپ نے فتح القدیر کا حوالہ پیش کیا سنانے کی حاجت نہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ نہیں آئی میں نے اعلی حضرت کا حوالہ پیش کرنا تھا با اعتماد آدمی ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر یہ فرمایا سنا دوں فن ہر آن المحیت صلی خلف فاسکن اور مبتد عین نالف الجماعت کہ اگر فاسق یا مبتدع کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو جماعت کی فضیلت حاصل کر لے گا یعنی آل آل آل آل جہاں پر فاسق نماز پڑھا رہا ہے وہاں اکیت نیچے علامہ شامی وہ در کی عبارت تھی نہ اناحر الفائق علامہ ابن نجائم کے بھائی زین کے پھر انہوں نے آگے محیط برہانی جو پیچھے پڑی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ سے پیش فرمایا وہ عبارت جو پڑھی ہے وہ پیش فرمائی اس کے نیچے اللہ شامی اپنی قلم سے لکھتے ہیں افاد افاد من ان کے پیچھے پڑھ لینا اکیلے پڑھنے, اکیلے پڑھنے سے افضل ہے اکیلے پڑھنے سے افضل ہے اب میرے بھائیو ہو آپ خود سمجھدار ہو کہ جب یہ مذہب ہوا سب کا اور اہل سنت کا اتفاقی ہوا اس کے تقریباً تیس پینتیس چالیس کے لگ بھگ حوالے اہل سنت کے ایسے اعتقاد کے وہ ناچیز اپنی کتاب بیعت یزید کے اندر پیش کر چکا ہے جس کے اندر یہاں تک لکھا نظر آئے گا آپ کو کہ اگر لوٹاتا ہے پڑھ کر تو سمجھو سننی نہیں جی اگر حاکم کے پیچھے حاکم فاسق ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ کر لوٹاتا ہے تو سمجھو سننی نہیں وہ بد مذہب ہوگا وہ خارجی ہوگا کیونکہ ایسا نظریہ خارجی رکھتے ہیں اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور پہچان ہے فاسق حاکم کے پیچھے نماز پڑھنا اور نہ لوٹانا تو عبد الحمید اور مدثر شاہ ان کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ جو مذہب اہل سنت کا ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ان کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا اب ہم سب سے پہلے روایات صحیح سندوں اور حسن سندوں کے ساتھ پیش کریں گے جن کے اندر یہ ہوگا کہ حسن حسین سرکار یزید کے خاص دوست بیلی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور لوٹاتے بھی نہیں تھے اور پھر یہ بھی ہے کہ ساتھ راوی بتائے گا کہ تقیہ نہیں تھا ڈر کی وجہ سے نہیں ایسا کرتے تھے منہ پر گالیاں دیتے تھے اس کو منہ پر گالیاں دیتے تھے نماز کی باری آتی تو پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ اہل سنت کا مذہب ہے اور سننی سنی مذہب اہل بیت سے ہی چلے گا نا انہیں سے ثابت ہوگا نا اب میرے خیال میں مدثر شاہ اور عبد الحمید کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا ورنہ میں نے بیعت جدید کے اندر تو بہت لکھا ہے عربی بارتیں لکھی ہیں ترجمہ ساتھ نہیں لکھا تو بیچارے اس وجہ سے رولا ڈالتے رہتے ہیں ترجمہ آئے تو وہ بھی کچھ سمجھیں علماء کے کلام کو سمجھنا ان بیچاروں کا کام نہیں ہے جی اور بالخصوص جو مدثر شاہ ہے اس کا تو یہ حال ہے نا کہ یہ بیچارہ لفظ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں بول سکتا الفاظ اردو کے بھی صحیح نہیں بول سکتا کیونکہ سرف نحب سے واقف نہیں ہے مجھے پتہ ہے نا ہاں جی مجھے پتا ہے واجب الاحترام کو بولتا ہے اپنے بیان کے اندر واجب الاحترام اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ افتعال باب کا تا جو ہے وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے واجب الاحترام اب جو واجب الاحترام کو آہ پھر الیاز و لفظ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے الیاز و بلا <باللہ> جی اور ایما کا لفظ عام مشہور لفظ ہے ائم کے اس کے اندر میم مشدد ہوتا ہے تو بچارہ کہتا ہے آئم آئی کرام میم کو نہیں جانتا مشدد ایمان سے بتانا اتنا جو واضح غلطیاں کر اور عام جو ایک طالب علم صرف کا نہیں کر سکتا وہ کرتا ہو تو ایمان سے بتانا اس, اس کا حق بنتا ہے ایسے مسائل کے اندر تانگڑانے کا یاری مان سے بتانا لیکن کیونکہ انگریز دور ہے بابا یہاں پر تو کوئی خدا پر بولتا ہے کوئی رسول پر بولتا ہے کو قرآن پر بولتا ہے جو مرضی بولتا ہے کون کسی کا منہ بند کر سکتا ہے خیر اب روایات سنیے گا میں نے الحمدللہ ایسے بے وقوفوں اور احمقوں اور جاہلوں کے لیے پوری کتاب ایک لکھی ہوئی ہے رسالہ لکھا ہے تمام ہو چکا ہے صرف چھپنے کی ضرورت ہے مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہم کوئی اجنسیوں کے ہاتھوں میں بکنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہاں یہ دیکھو الحمد میرا یہ رسالہ ہے آثار الصحابہ و ممباد بے احسان عند بے مع احتساب یہ رسالہ ہے اس اس سے چند روایات پیش کرتا ہوں صرف حسن حسین کے بارے میں اور امام زین العابدین کے بارے میں ان کے باپ کے بارے میں ان کے دادا جی کے بارے میں جی امام جعفر صادق امام محمد باقر امام زین العابدین امام حسن حسین سب کے حوالے اب ان سے پوچھنا پھر کہ بتاؤ کب سے بزرگوں کو اپنے کو چھوڑ دیا ہے اور رافیوں کی تر تر کے پیچھے پڑ گئے ہو بتاؤ تو صحیح ذرا نام لینا اسادات کا چھوڑ دو کیونکہ سادات کا مذہب چھوڑ دیا تم نے ابھی دیکھو گے تم ان لوگوں کا نہیں حق نہیں بنتا جو آسادات کا مذہب چھوڑ چکا ہے وہ سید کا نام نہ لے بزرگوں کا نام نہ لے حسن حسین کا نام نہ لے کیوں مجھے وہ کہتا ہے کشتی کہ تو نے وہ عظیمت اور رخصت والے مسئلے میں اعلی حضرت کا موقف چھوڑا تو, تو رضوی نہیں رہا تو میں کے دہل کہتا ہوں مدثر شاہ توں نے حسن حسین کا مذہب چھوڑا اہل بیت کا مذہب چھوڑا تو سید نہیں رہا آ... بن آ... کے دکھا میں دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں سب سے پہلی روایت مصنف نے ابھی شہبہ کے حوالے سے سند حسن صحیح ہے اسی کی دوسری سند قول کی عبارت تھوڑی مختلف وہ بالکل صحیح وہ آپ کو سناتا ہوں اگر اس کے اندر پتہ ہے اور علم کا کچھ جوش رکھتا ہے تو میں سند بھی پڑھتا ہوں سند پر بھی کلام کرے اور معنی پر بھی کلام کرے وہ روایت اور درایت جو وہ کہتا ہے اس دونوں کے اعتبار سے اس کے اندر ذرہ برابر بھی خلل دکھا دے ناک کٹا دوں گا ورنہ اس دعوے میں میں سچا ہوں مخلص ہوں کہ وہ اپنے سادات اور بزرگوں کو چھوڑ چکا ہے محمود ہزاروی کے اثرات کی وجہ سے جو محمود ہزاروی خبیش نعم الدین مراد آبادی صاحب کا شگرد تھا اور سوائے دو بندوں کے باقی سب کو گالیاں نکالتا تھا حضرت معاویہ کا نام حضرت معاویہ کا نام کتے کا ڈالتا تھا کتے کے اور یہ راول پنڈی کی جماعت جو ہے نا ہاں یہ عبد القادر شاہ وغیرہ یہ اس کے مرید ہیں ہاں جی خلافت لکھی وہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں اس کے خلفاء کے اندر نام ان کے یہ ایسے نہیں بول رہا ہے دیر میں رکھنا یہ سب رابطی ہیں مصنف ابن ابھی شہباز جلد پانچویں محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ میرے بھائی عنوان ہے جت الباب ہے کہ سلاد خلفلو مرا حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان اس کے اندر پہلی سند پڑھ رہا ہوں پڑھ دوں پہلی روایت پڑھتا ہوں حدثنا حاتم بن اسماعیل ان جافر ان ابی قالقان الحسن ول حسین خلف مروان خال فقیل الحو اما کان ابو کا یوسلی بیت خالف یقول اللہ ما کانو یزید صحیح ہو کتاب حاتم بن اسماعیل پہلا جو شیخ ہے یہاں پر مصنف ابن ابی شہبہ والے امام کا حافظ نے تقریب میں فرمایا صحیح ہو کتاب سدو صدوق یاہ صدوق لیکن صحیح ہول کتاب ہے اس کا مطلب ہے جب زبانی پیش کرے تو اس وقت کبھی وہم لگتا ہے جب کتاب دیکھ کر بیان کرے حدیث تو بالکل صحیح ہوتی ہے پھر وہم بھی نہیں رہتا اس کا یہ لکھا ہوا ہے ان جعفر امام جعفر صادق سے وہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہے وہ اپنے امام باقر سے یعنی اپنے ابا جی امام باقر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حسن حسین یوسلیان خلف مروان مروان کے پیچھے نماز حسن حسین پڑھتے اور آپ کو معلوم ہے کہ مروان کے متعلق اور اس کے باپ کے متعلق لانت کی حدیثیں آئی ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو یزید کا خاص اعلی کار تھا مدینے کے اندر سب سے پہلے حسما میں حسین سے بیت لینے کے لیے یزید نے اسی کو مقرر کیا تھا کس کے ساتھ نائب کس جو مدینے کا نائب تھا اس کے ساتھ اس نے اسی کو رکھا تھا یہ وہ شخص ہے تاریخ والے اس پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان کا جھوٹا خاتر اس نے بنایا تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے یہ نماز پڑھاتا ہے اللہ بروکر بولو تو صحیح آمین آمین یہ نماز پڑھا تھا آمین آمین آمین حسن حسین دونوں نماز پڑھتے ہیں دونوں نماز پڑھتے ہیں کال فقیلو کہا گیا اماں کا اذا یوسلی راجا بیت تیرا باپ جو ہے وہ جب گھر میں واپس جاتا تھا تو لوٹاتا نہیں تھا نماز آپ نے فرمایا اللہ وا کانو جو یزیدون ری... اعلیٰ صلاۃ العما جو پیچھے پڑھ کر آتے تھے اس پر زیادہ نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے گھر میں جو ان حاکموں کے پیچھے پڑھتے تھے اسی کو ہی صحیح سمجھتے تھے نمبر ایک روایت نمبر دو حد تھانہ بن جراح یعنی حد تھانہ بسام جعفر میں نے امام باقر سے پوچھا پچھلی روایت میں تھا پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے امام جعفر صادق سے اس میں کیا ہے پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے امام جعفر کے والد امام باقر سے امام ابو جعفر ان کو کہتے ہیں یعنی سلا مل کالسلم ان کے ساتھ نماز پڑھا کر فینان وسلیم ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کادکان الحسن وال حسین یبتا درانی سلاد خلف مروان حضرت حسن حسین جب مروان نماز پڑھاتا تھا تو بھاگ کر جاتے جماعت میں شریک ہو جاتے کال کل تو میں نے ارض کی ان ناس یامون لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا ذال کا تقیہ یہ تقیا تھا ڈر کے مارے ایسا کرتے تھے فرمایا وکیفہ یہ کیسے تھا انکان الحسن ابن علی سب و مروانفی وجہ ہی واہل ممبر حتہ لے جا ڈر کیسا عجیب تھا وہ ممبر پہ کھڑا ہوتا تھا آپ فرماتے ظالم ہے کمینہ ہے فلان ہے وانتی ہے منہ پر کہتے رہتے تھے جب نماز کھڑی ہوتی پیچھے اللہ ہو اکبر کر دیتے تو فرمایا تقیہ کیسا عجیب ہے منہ پر تو گالیاں نکال رہے ہیں اللہ اکبر بولیے ذرا اگلی روایت سنیے عجیب بات ہے جو اگلی روایت کر رہا ہوں وہ روایت ہے شیعہ کی شیعہ کی روایت ہے اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ پکی بات ہوگی کہ شیعہ کے گھر سے اللہ یہ روایت آ رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ مام نے اس شیعہ کو اپنا شیعہ لکھا اور معروف کہا جی روایت سنی حد فقیعن حد سفیان وقی بن جراح ان کو روایت کر رہے ہیں حضرت سفیان سوری ان ابراہیم بن ابی حفصا اس پر لکھا ہے میں نے من رجال الشیعہ یہ لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر نے لکھا رجال تم وفیتنقیہ رجال شیٰ وفی تنقی من رجال علی بن حسین و جہل یہ جو آ رہا ہے مامقانی نے کہا کہ یہ علی بن حسین کے رجال یعنی ان کے خاص مریدوں سے ہے خاص مریدوں سے ہے اب بات کو سمجھنا اس کو مامکانی نے جاہل کا مجھول کہا شیعہ مامکانی نے اس کو مجھول کہا حافظ ابن حجر نے فرمایا فیکا تو یہ بندہ سیکا ہے اس کا مطلب ہمارے امام اس کو فیکا کر رہا آگے آ رہا ہے قلت تل علی بن حسین ان ابا ہمزمالی یہ ابا ہمسا اسمالی شیعہ ہے یہ بھی اور یہ معروف ہے شیعوں کے پاس بھی ابو حمزہ امالی یہ شیعہ ہے کٹر شیعہ خلفل علی بن حسین علی بن حسین کہون زین مامزیندین کون ہے ابراہیم بن ابی حفصہ کہتا ہے میں نے علی بن حسین سے کہا یعنی زین اللہ سے کہا کہ ابو حمزہ سمالی مکانفی ہے غلوم شیعہ بھی تھا غالی شیعہ تھا ذرا بات سمجھنا ذرا یقولو وہ کہتا ہے میں نے امام زین العابدین سے پوچھا ابو حمزہ ثمالی کہتا ہے ہم نماز حاکموں کے پیچھے نہیں پڑھتے ولا نا کہ جَرَا مِثْلَ را اور حاکموں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اس کے پیچھے پڑھیں گے نکاح بھی اس سے کریں گے کہ جو ہماری رائے اور عقیدہ نظریہ رکھتا ہو آپ امام زین العابدین نے فرمایا یہ بات سن کر آپ نے فرمایا بلّی خلفاہم و نناکم سنت ان حاکموں سے ہم نماز بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نکاح شادیاں لیں جو ہے رشتے لینے دینے یہ بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں, اللہ اللہ ہیں ایمان سے بتانا ان کے پاس سوائے چھنکنے کے کچھ رہ جاتا ہے اب اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہ میرے بھائی اللہ اکبر مصنف ابن نے ابھی شہبہ حدیث کی کتاب ہے اور سنیے ذرا اللہ اکبر کتاب الام امام شافعی کی ہاں حوالے میں دیتا ہوں توڑ کر دکھائیں پھر ذرا یہ ظالم لوگ بن گئے کتاب الام امام شافعی کی جیلد نمبر پہلی صفا نمبر دو سو چوراسی ان سے پھر امام بحقی سنن نے کے اندر سند صحیح کے ساتھ سن دے سونا نے کوبرا کا بتاؤں جلد تین صفا ایک سو چوہتر کتاب السلاد باب الاط خلف مل احمد فعله یہ باب ہے آن جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق ان ابی ہے اپنے باپ امام باقر سے وہ روایت وہی سنا چکا ہوں سند اور آ گئی تاکہ لوہے توڑ کم ہو جائے اگر اس پر کوئی چون کریں ادھر تو چون کی ضرورت حاجت ہی گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ یہ سند صحیح ہے بالکل صحیح ہے اس میں ذرہ برابر کلام نہیں ہے اب یہ وہ اس کی تقویت مزید ہو گئی ان الحسن <سؤال> حسین اللہ صلاح بولو تو صحیح ذرا یہ امام شافی رحما اللہ <سؤال> <سؤال> یہ روایت کہاں ذکر کر رہے ہیں اور سونا نے کوبرا میں امام بے حقی سباب کے تحت لا رہے ہیں کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام شافی اور امام بحقی یہ روایت ذکر کر رہے وہی فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ اس کو امام شافعی جب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو حسن حسین کا حوالہ دیتے ہیں ان بدھوں سے میں پوچھتا ہوں آپ کیا کروگے اب کیا کرو گے اب امام تو حوالے دیتے ہیں انہیں روایتوں کے سمجھ نہیں آئی کیا کرو گے کدھر جاؤ گے باپ دادا کو چھوڑ کر بیٹھ گئے آپ کے پیچھے ذرا برابر شرم نہیں آتی اسی کو سنئے اور سمجھتے ہو حسن حسین کو چھوڑ جانا امام جعفر کو چھوڑ جانا امام باقر کو چھوڑ جانا امام شافی کو چھوڑ جانا امام اعظم کو چھوڑ جانا امام مالک کو چھوڑ جانا امام احمد کو چھوڑ جانا تمام تابین کو چھوڑ جانا شرم کرو کچھ کسی کو چنیا سمجھتے ہو بدھو بنا رکھا ہے بدھوؤں کو جو بدھو ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یار حقیقت کیا ہے تم امام بن کر بیٹھ جاتے ہو اور ہوا میں ٹٹو چھوڑتے ہو پتا نہ تمہیں ہوتا ہے ناگڑوں کو سنو یہاں پر میں ایک لطیفے بطور عبارت پڑھوں گا جو میری اپنی بنائی ہوئی ہے میں نے قاضی شوقانی کا یہاں رد پیش کیا ہے قاضی شوقانی نواب صدیق حسن بھوپالی کا استاد نیل ولاوتار کے اندر اس نے کچھ کلام کیا اس روایت پر اس کو تو اس کا رد کرنا چاہتا ہوں میں عربی میں ہاش یہ لکھی ہے یہ میں عربی میں اسی طرح ہی پڑھوں گا اس کا ترجمہ نہیں کروں گا وہ مدثر شاہ کرے گا جی اس کی وضاحت وہ کرے گا میں نے لکھا الجرا الجرف تعداد ابی ہاتمر راضی ابھی حاتم راضی ترجمت عبد الکریم البک ذاکر فیسکت و ثقت عن راضی واحم وحیم القاضی شوخانی عبد ال کریم بن ابل مخارق ابا رمیا البری المعلم المجمع على ضعفه كما في المیزان وغر الشوکانی قول الامام مالک الذي نقل عنه صاحب المیزان غرنی بکثرت بکثرت بقائی في المسجد فظن الشوکانی بکثرت بقائی انہو البقا الشامی وليس کذلک كما رأيتا لینہو البقا لینہ لینہ البقا هو الشامی والمعلم هو البصری ترجمہ میں نہیں کرتا وہ کرے گا اور اس کا مطلب بیان کرے گا میں نے کیا لکھا ہے علم تو پتا چلے نا کتنا ہے جی بار سورت میرے دوستو اس وقت میرا مقصد صرف اور صرف اہل بیت کی روایتیں بیان کرنا تھا اور روایات میں ابھی نہیں سنا تھا جو وہ میرے کتاب اور رسالے کے اندر ہے جب سامنے آئے گا تو سر کا ہر کو پڑھ لے گا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ روایات طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں کتابیں زیادہ پہ نام پیش کرنا جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اصل مسئلہ سند کا ہوتا ہے سند مضبوط ہو چاہے ایک کتاب ہو اور سند ضعیف ہو چاہے بیس کتابیں ہوں تو وہ سند ضعیف جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتے اس وجہ سے میں نے اسناد کے ساتھ جو صحیح سند بنتی ہے جا کر یا حسن ہے یا صحیح صحیح, صحیح لے ہی پھر اس کے ساتھ تقویت حسنات کی دی جب حسنات کی دی تو مسئلہ ثابت کر دیا کہ آہل بیت یہ کام کرتے تھے اب سمجھ آ کہ نہیں آئی اب میرے بھائیو اس پر مزید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدثر شاہ نے کہا ایک <تصفح> اے اے لیکن ہاں اس کو شروع بعد میں پیش کرتا ہوں لیکن یہ بات تو سام آپ کو پختہ ہو گئی ہوگی کہ اہل بیت نمازیں جب اب نمازیں جب پڑھتے تھے خود سمجھدار ہو جات نمازیں جب پڑھتے تھے تو ان کے بھیجے ہوئے قافلے میں یا ان کی عمارت میں وہ جہاد نہیں کرتے ہوں گے نماز سب سے بڑی عبادت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے ایسے جہاں سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں اور لوٹا نہیں رہے بولو تو صحیح نا وہ پڑھ رہے ہیں اور لوٹا نہیں رہے یادہ بھی نہیں فرما رہے تو آپ بتائیے گا بیعت سے انکار کیسے کریں گے نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہو اکبر اللہ, اکبر، اللہ, اکبر، اللہ اکبر اس کا مطلب ہے واقعہ تھان وہ رجوع فرمانا بالکل ٹھیک تھا اور اسی سے شاب اچھا ایک یہاں پر میں لطیفہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی محد ابن اثاکر نے تاریخ تمشک کیا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ سنا پھر اس نے عبد الحمید نے اور شور شرابہ پایا اور جواب اس سے باندھ نہیں سکا اور مدرسر شاہ نے کہا اس کی سند نہیں ہے میں نے دو حوالے پیش کیے تھے ایک ابن اساکر ایک ابن کثیر البدا ون نے آیا کہ امام پاک جو ہے وہ جنگلیا تن میں یزید کی عمارت میں گئے سند واقعات وہاں پر نہیں ہے ہم نے یہ اعتماد کرتے ہوئے ابن عساکر پر اور یہ حادیث کی جو یہ روایات سیاح جو پیش کی ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے بات نہیں سمجھے جب نماز پڑھتے تھے تو حدیث میں آ گیا سلو خلفک الر وفاجر ہر نیک مد کے پیچھے نماز پڑھو یہ حدیث شریف میں آئے اور تمہارے تمام تھوکا اس پر متفق ایسے ہے یعنی مذہب یعنی مذہبان اب پھر فرمایا وہ کاتےلو و جاہدو ماں کل ہر نیک بد کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرو وہ ایمان سے بتاؤ جب حسین کا نانا یہ فرما رہا ہے اور امام سارے اس پر متفق ہیں کہ نیک ہو یا بد جب کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے تمہیں لے کر جا رہا ہے وہ امیر بنا ہوا ہے اس کافلے کا تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ کرو جب حسین پاک کا نانا یہ فرما رہا ہے اور ساری امت ہمارے اہل سنت اس کو مذہب بنا رہے ہیں تو امام سے ایمام سے بتانا کون کتنا بڑا جہل ہوگا جو کہے کہ اس کی سند فلاں اس کے اندر نہیں ہے تو لہذا سند نہ ہونے کی وجہ سے جہاں رہی پھر یہ کہنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جزید حاکم ہو جزید امیر ہو جزید قافلے کا امیر ہو دستے کا امیر ہو اور پھر امام حسین جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان سے بتاؤ مسلمانوں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کتنا بڑی تعجب کی بات ہے رسول حکم فرما رہے ہیں جہاد فرماؤ بر بارو فاجر کے لفظ ہیں ایمان سے بتانا تمام کتابوں میں ملتے ہیں یا نہیں ہر لے و بد کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو امام حسین پاک سرکار اس پر عمل نہیں کرتے تھے کیا رسول کے فرمان پر امام حسین نے عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہوئے تو اس کو, اس کو پہلے مسئلہ بنانا اور جناب شور شرابا ڈالنا اور فتنہ بنانا کتنا بڑے لانتی بندے کا کام ہے بھائی جو حدیثوں اور سمام اماموں کا مذہب ہو اس کو فتنہ شر بنانا اور تعجب لوگوں کو بھڑکانا کہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کو بندہ کہے وہ چی جو ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو بغیرت کا بچہ یہ تو عجیب بات ہے اس پر تعجب کا کیا مانا یہ تو حق ہے غلط کام پر تعجب کرو یہ کوئی غلط کام ہے میں نماز کی دعوت دوں اور کوئی کہے یار عجیب بات ہے کوئی کچھ نماز پڑھوئی ایس کے ساتھ کا بدھو کہاں ہاتھ پاؤ گے بھائی بولو سمجھ نہیں آ رہی بات کی تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے جو ہمارا مذہب ہے جو حق ہے جو دین تھا تمام اولیاء اس پر متفق چلے آ رہے ہیں تمام فقہ متفق چلے آ رہے ہیں خبیر اس پر تعجب کرتا ہوں وہ سشتی کو اب یہاں پر ان کو انتہائی شرم دلانے کے لیے میں ایک شیعہ کا کلام پیش کرتا ہوں کس کا شیعہ کا یہ کل میں کتاب لائے ہوں پرسوں نئی دو جلدوں میں ہے شیعہ رافضی ہے سیرت العیم متل عشر نئی بارہ اماموں کی سیرت شیعہ لبنان کا شیعہ ہے ہاشم معروف حسن اس کا نام ہے کیا نام ہے اس نے اتفاق سے امام حسین کا قسطنطنیہ کی جنگ میں جانے کا مسئلہ پیش کیا اپنے الفاظ میں میں سناتا ہوں ہماری بھی اللہ تعالی مدد بڑے عجیب طریقے کرم سے کرتا ہے اپنے جناب یہ دیکھو آپ یہ غزل غزل تین یا عنوان ہے جلد دوسری ہے جلد دوسری ہے صفحہ نمبر چوبیس ہے پچیس پر یہ لکھتا ہے اس نے کہا پہلے لوگوں والی عبد الحمید وغیرہ والی بات کہی کہ سند نہیں ہے جی ابن اثاکر نے فاق خالی لکھا ہے اور ابن کثیر نے لکھا ہے اور کسی نے لکھا امام حسین کا جانا یہ جی لکھ کر پھر آگے تبصرہ کرتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کی جنگ میں یزید کی ماتاہتی میں شریک نہیں ہوئے اس کو اس, اس, اس, کو اس, اس طرح نہ سمجھنا یزید پاسک تھا بدکار تھا تو امام حسین کیسے بدکار کے ساتھ جا سکتے تھے شیعہ لکھتا ہے اور ہے بھی سید شیعہ ہے اور سید ہے ہاں جی اور عرب کا ہے ہاشم معروف حسنی اور پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا فوت گیا مجھے یہ معلوم نہیں لکھتا ہے کہ اس کا منشا اے اس کا سبب یہ نہ سمجھنا کہ جدید برا تھا تو امام عالی مقام کیسے اس کی بات آتی میں جا سکتے تھے وہ کہتے ہے میں صرف ایک سند کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ سندن یہ ثابت نہیں ہے رہا مسئلہ جس طرح کے میں اس کے علاوہ کہتا ہے جس طرح ہمارے بعض شیعہ اور بعض دوسرے حضرات سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں خلاف حقیقت کیا کہ جزید حاکم ہو جزید امیر ہو اور امام حسین ساتھ جائیں جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کیوں کہ اہل بیت جب نیکی کرنے کی باری آتی تھی تو وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی میں شریک ہو جاتے تھے چاہے نیک ہوتا تھا یا برا ہوتا تھا وہ شرم آنی چاہیے وہ مدثر شاہ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے یہی سنو ذرا یہ دیکھو وہ كان الحال فالنصوص ہار لم تو اکے دشتے راکل حسین فی تلغز وہ ہارا ہوا راجہ لال ان کو یزید وہ معاویہ اس جس وجہ سے نہیں کہ اس قافلے کا امیر یزید تھا اور بھیجنے والے معاویہ تھے تم حضرت امام حسین اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے ہوں گے کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کما یذہب الاظال باد ملا یودر یدرک حقیقت البیت ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر کما یذہب اللہ ذالکہ باد ملرے یدرک حقیقت آہل بی آتے وغیرہ جو شیعہ اور بغیر شیعہ یعنی سنی ان میں سے اہل بیت کی جو حقیقت نہیں سمجھتے اہل بیت کی حقیقت نہیں سمجھتے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جی یزید امیر ہو حسین ساتھ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھیجنے والا معاویہ ہو امام حسین ساتھ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شیعہ سید ہو کر لکھ رہا ہے کہتا ہے یہ جہلوں والی بات ہے جو حقیقت اہل بیت کو سمجھتا ہے ایسی بات نہیں کر سکتا کیوں کہتا لئن بھائی تے کیا یتفانونا یتفانونا تفا نو نا یا طفا کی سبیل اسلام ہے سوا ان کا نل قاعد و صالح نو یہ ہے صاحب یہ دیکھو اہل بیت کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیتے تھے دین کے کام میں چاہے ان کا امیر حاکم آگے جو قائد بنا ہوتا تھا وہ نیک ہوتا تھا یا بدکار اہل بیت یہ نہیں دیکھتے تھے اور یہی مذہب آلے سننا تھا اور یہی میں نے پیش کیا ہے شاہ، او محمود ہزاروی کلب لگ گیا ہے اس نے حقیقت اہل بیت نہیں پائی تو تم نے بھی نہیں پائی آجا، آجا، آجا. آجا. آجا. الحمدللہ شیعہ زبان کہہ شیعہ کی زبان ہی کہہ رہا ہوں الحمدللہ میرا یہی دعویٰ ہے کہ اہل بیت کی حقیقت ہم پا کر بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جب نیکی کا کام آتا تھا نماز پڑھنے کی باری ہوتی تھی جہاد کرنے کی باری ہوتی تھی جنازہ پڑھنے کی باری ہوتی تھی تو نیکی کے کاموں میں آگے کون لگا ہوا ہے نیک ہے یا برا یہ نہیں دیکھتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے مذہب عال سنت بھی یہی ثابت کیا پہلے آپ کو بتا دیا روایات بھی سنا دی اور شیعہ کی بات کی اوپر سے بہر لگا دی اس سے بڑا اور اس بات سے دعوی کیا ہوتا ہے یار وہ سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہا وہ یہ ہاتھ پہ سروں جم گئی کہ نہیں اب میرے بھائیو امام زین العابدین کا بیت کرنا اقلی دلائل اور نقلی دلائل سے ثابت کرتا ہوں اس نے کہا صحیح سند سے ثابت کر دو میں صحیح سند سے ثابت کرتا ہوں وہ بیچارا پتہ نہیں کس خیال میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہوگا بھی چیشتی دوسروں کی طرح ٹٹو چھوڑتا ہے جو دوسروں کی طرح نہیں چھوڑتا وہ جو مسئلہ چلا ہوا تھا نا اس پر میں کیونکہ میرے منہ سے نکل گیا تھا پیش کروں گا مولا علی کی مہر لگاتا ہوں مولا علی کی مہر لگاتا ہوں مولا علی کی مولا علی, کی مولا علی کا فرمان پیش کرتا ہوں جو شیعوں کے پاس نج البلاغہ میں موجود ہے کس میں جو جس کو وہ قرآن سے بھی زیادہ اونچا سمجھتے ہیں قرآن کو تو غلط سمجھتے ہیں لیکن ناج البلاغہ کو وہ غلط نہیں سمجھتے ان کی کتاب اور ہماری مصنف ابنبی شہبہ وغیرہ صحیح اسنا ایک نہیں کئی افسوس یہ ہے کہ اس کا تو ترجمہ بھی میں نے کیا ہے یار پتہ نہیں مدثر شاہ نے اس کو بھی نہیں پڑھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی اور حضرت کو شوق بھی نہیں ہوتا پڑھنے کا کیوں کہ آپ ہمیشہ حق سے متنفر رہتے ہیں ہاں جی اور جہاں جہاں غلط پڑا ہوا ہو جھوٹ پڑا ہوا ہو اس کو اٹھا اٹھا کر آپ پیش کرتے ہیں جی قیامت ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کے پیچھے چل اس کو دکھاؤ تیرا باپ علی اگر ان کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہو تو پھر شرم کرو یہ باپ کی بات کا جواب دو اب مولا علی کی بات سناتا ہوں پہلے حسن حسین وغیرہ تمام اہل بیت کی سنا چکا ہوں اگر یہ روایت شیعوں اور سنیوں کی متفق نہ اتفاقی نہ ہو میرا ناک کاٹ دینا اگر سند صحیح نہ ہو پھر بھی ناک کاٹ دینا یہ کتنی سندوں کے ساتھ میں نے کتاب میں پیش کی اپنے یہ دیکھیں یہ روایت ہے میں نے فوٹو کاپی نحج البلاغہ سے لے کر دی گئی ہے یار سوچ شیعہ کی کتاب سے بیعین ہی عبارت اٹھائی ہوئی ہے مصنف ابن نے ابھی وغیرہ سے لفظ سنو خارجی انہیں مولا علی کے مقابلے میں یہ فتنہ کھڑک کرنا چاہا کہ علی ن اد بلّہ میرے دالک نلّہ دالک نولہ تو فاسق ہے تو فلان ہے تم صحابہ ایسے فاسق ہو گئے ہو فلان ہو گئے بدکار ہو گئے ہو کیوں تم نے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو حاکم بنا لیا حکم حکم حکم, حکم والی روایت مولا علی نے فرمایا میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں اور یہ کہاں فرمایا کوفے کے ممبر پر خطاب فرماتے ہوئے فرمایا اور میں تمہاری شرارت میں سمجھتا ہوں کلمہ تو حق جو دوں بے حل بات بات صحیح ہے لیکن تمہارا معنی غلط ہے بات صحیح ہے تمہارا ارادہ باتل ہے آپ نے فرمایا نعم یہ جو تم کہتے ہو حکم حق, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا آپ نے فرما بالکل بار حق ہے. انہو لا حکم الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا ولا کنا اولا یقینا لیکن ان ان کا مسلک یہ ہے خارجیوں کا یہ یہ مانا کرتے ہیں لیتے ہیں مراد حفاظت کی کوئی حکومت نہیں ہو سکتی لا امراطہ آپ نے فرمایا ہوا ان لابا لن سے مینا میرن برنا فاجر یہ علی پاک کا فرمان ہے فرمایا خارجیو سن لو بے شک ان بے شک ہو شان یہ ہے کیا لابا لن سے میں نمیرن برن لوگوں کا حاکم اشد ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے برا ہو یہ اگر کسی کے پتے میں علم ہے تو نکالے اس کا جواب دے کمینے لوگ رفظوں کے پیچھے چل کر شرم نہیں آتی علی اور بیت کا سارا مزہ بھی چھوڑ دیا مصروعی بناوٹی جھوٹی باتوں کے پیچھے چل کر اور جو سچ سناتا ہے اہل سنت ہوا جماعت کا اور اہل بیت کا مذہب حق پیش کرتا ہے اس کے گلے پڑتے ہو اوپر سے دعوے کرتے ہو کہ ہم اہل بیت ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ چکے ہو اپنے اہل بیت کا مذہب چھوڑ چکے ہو اہل بیت کا مذہب وہی وہ ہے جس کو ہم نے پیش کیا اور ہم پیش کر رہے ہیں <تصفح> <مدسر> شاہ میری اسی قسط کا جواب دے دے میں تیرے در پہ جھاڑو پھیروں گا میں تجھے استاد مان لوں گا جا اس کا جواب دے, دے اسی قسط کا جواب دے دے اسی ایک مسئلے کا میں جھوٹا نہیں ہوں تیری طرح تو تھی دعویٰ کیا کشتی حوالہ دے دے میں نے دیا تھی نے کہا تھا میں رجوع کر لوں گا رجوع نہیں کیا میں تیری طرح جھوٹا نہیں ہوں میں کزاب نہیں ہوں تو <سؤال> سید ہو کر بے زبان ہے میں جٹ ہو کر با زبان ہوں جو کہوں گا وہ نہ کروں میری ناک کاٹ لینا تو اس کا جواب دے دے میں رجوع نہ کروں تو پھر کہہ یہ مولا علی فرمات لا بدھ علی ناسمین میرن بر فاجر وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے فرمایا لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے بولو تو صحیح اور اسی سے پتا چلا کہ امام حسین نے ضرور رجوع فرمایا ہوگا کیوں کہ باپ جو فرما رہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے باپ تو فرماتے ہیں ضروری ہے جب بن جائے تو مانو نماز بھی پڑھو سارا کچھ کرو ہائے ہائے ہائے ہائے بولو تو صحیح اور کسی بھی سید جس کو ناز ہو اپنے علم پر اس کو کہو اپنے باپ دادے بڑوں کا مذہب پیش کر دیں چشتی نے پیش کیا اس کا توڑ پیش کر دیں رافضیوں کے جھوٹ رافضیوں کے جھوٹ آل بیت پر اتحان ان کو اپنانا ان کو قائد بنانا ان کو راہبر بنانا ان کو صحیح سمجھنا اوپر سے سید اور سنی ہونے کا دعویٰ کرنا کہا کی تو کہے یہ ایک روایت دکھا دو اہل بیت سے چیلنج ہے کیا اہل بیت نے فرمایا ہو فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جا مدثر شاہ چیلنج ہے ایک روایت دکھا دے چاہے ضعیفی ہو جائے یہ ہماری ترقی بھی دیکھ لیں کتنا بڑا عجیب دعویٰ کر دیا موضوع اور گڑت نہ ہو خدا را سادا سے کرام سے کہتے ہیں اپنے بڑوں کو نہ چھوڑو اپنے بڑوں کو نہ چھوڑو ہلاکت ہے تمہاری یہ تمہارے بڑوں کا مذہب ہے جو میں بیان کر رہا یہ <ta ar Mitchell> تمہارے بڑوں کا مذہب ہے اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں چشتی کے پاس علم ہوتا تو مدد چاہ کا جواب نہ دیتا یار مدثر شاہ تو کہہ رہا ہے یہ اہل بیت کا غصہ ہے اللہ اکبر و اب میرے بھائی وہ میں امام زین اللہ کی روایت سناتا ہوں بیت کرنے والے اقلی دلائل سب سے پہلے دے لوں ایمان سے بتانا کیا یہ سارے زمانے کو پتہ نہیں ہے کہ جدید کی بیت سے جس نے انکار کیا یا تو اس کو واپس جانا پڑا رجوع کرنا پڑا ایسے یا پھر قتل ہونا پڑا ایسے ہے ایسے ہے ای? تو ایمان سے بتانا امام حسین پاک جیسے کو اتنا عظیم شخصیت کو تو وہ شہید کروا یعنی مشہور قول کے مطابق شہید کروا چکا ہے تو ایمان سے بتانا کیسے ممکن ہے کہ امام زین العابدین بچے ہو کر انکار کریں اور وہ ان کو کچھ نہ کہے بولو یہ کہ تمہارا عقل مانتا ہے کسی کا عقل مان سکتا ہے ہاں وہ, مان... وہ یہ اس بات کو ضرور مانے گا جس کا جس کا جسم تو بہت زخیم ہو موٹا ہو تنومند ہو لیکن عقل سے فارغ ہو جی عقل سے فارغ ہو تو وہ ایسا ضرور کہے گا اکل, کوئی صاحب عقل بندہ یہ تسلیم نہیں کر سکتا یہ عقلی دلیل ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو اس نے معافی نہیں دی, یزید نے کابے شریف میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے یزید نے کانبے میں معافی نہیں دی اس نے بیعت کیوں نہیں کی ایسے ہے جب انکار کیا مدینے والوں نے تو کیا اثر کیا اب ایمان سے بتاؤ امام زین العابدین مدینے میں رہتے تھے بولو جس نے انکار کیا اس کو اڑا دیا اس نے تو امام زین العابدین رہتے بھی تھے انکار بھی کیا اور شہید بھی نہیں کیے گئے یہ صرف کوئی موٹے دماغ کا بندہ سوچتا ہے ہمارا دماغ تو بہت لطیف ہے بھائی جی دماغ تیز کرنے کی دوائیاں بنانے سے دماغ تیز نہیں ہوتا دماغ اللہ کی طرف سے تیز آتا آیا! ہے یہ کیا ہے بھائی بس خارسی مذاق اپنے آپ کو بنایا ہوا ان لوگوں نے حال علم کے ساتھ چکر لینا آہل حق کے ساتھ تکر لینا اپنی جہالتوں اور حماقتوں کے ساتھ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی جب مولا علی فرما رہے ہیں حاکم بدکار ہو یا نیک ضروری ہے تو کیا یہ وہ فتوا نہیں دے رہا ہے ضمنی اس کو زمنی فتوا نہیں کہیں گے کہ جب وہ بن جائے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنی پڑے گی اللہ جب اللہ وہ متکار بن جائے گا تو جہاز جہاد کے لیے بھیجے گا جانا بھی پڑے گا جنازہ پڑھائے گا پڑھنا بھی پڑے گا تو اور کیا مذہب بتاؤں اہل بیت کا اللہ پاک اللہ علی کا بتا دیا پاک حسن کا بتا دیا پاک حسین کا بتا دیا پاک زین العابدین کا بتا دیا ارے پاک محمد باقر کا بتا دیا پاک امام جعفر کا بتا دیا اور باقی کیا بتاؤں اور امام حسن کی لڑی بتاؤں تو وہ تو ویسے ہی بنو میہ کے ساتھ رہتے تھے امام حسن مسنا بجما بہار بجما باقر مجلسی کی وہ لکھ رہا ہے وہ ملازم رہے بنو میہ کے ملازم رہے ان کی حکومت کے تحت حکومت کے تحت ملازمت کرتے تھے حسن پا ہسن امام حسن کے بیٹے خدا سا کھو ڈوب کر مر جائیں وہ لوگ جو لوگوں کو ایسی باتوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں غانت ہے ان لوگوں پر اہل بیت کے مذہب کے دین کے خلاف بھڑکاتے ہو لوگوں کو شرم کرو کچھ کیا مو دکھاؤ گے اہل بیت کو چند راف کے پیچھے چل کر اہل بیت کے خلاف بولتے ہو اب امام زین اللہ عاب کی وہ صحیح صنعت والی روایت سنو جس کی وہ چیلنج کرتا ہے نہ اس کو صحیح کا پتہ ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے اس پر کلام کرے صرف وہ اگر اس کلام سے وہ نکل جائے میں اپنی ناک کٹا دوں گا جی عبد الحبید اور دونوں یہ بیٹھ جائیں صرف صحیح پر کلام کرے میرے ساتھ میں ایسے اشکالات وارد کروں گا کہ ان اشکالات سے جو نکل جائیں میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں میرے الشکالات المحب فی اللہ فیق الف ان شاء آئیں گے تو ان پر دیکھ لینا ان پر اپنا ذہن آزمائی کر لینا اگر کسی کو کوئی ہوگی تو اس پر بول لینا اچھا اب میرے بھائیوں یہ میں نے روایت جو ہے جس کو سنانا ہے وہ میرے بھائیوں یہ میں نے اپنے رسالے اپنی کتاب کے اندر پیش کی ہے لیکن بات وہی ہے کہ حضرت ہمیشہ حق سے متنفر رہتے ہیں تو پڑھنے کا حق پڑھنے کا آپ کو نہ شوق ذوق ہے اور نہ ہی موقع ملتا ہے نہ صنعت کے ساتھ وہ روایت موجود ہے وہ میں سند پڑھتا ہوں اور سند پڑھتا ہوں میرے بھائیو اللہ بہت یہ دیکھو میرے بھائی یہ ابن عساکر میں دو جگہ پر آئی ہے ابن عساکر میں دو جگہ پر آئیے یہ تاریخ ابن عساکر میں دو جگہ پر آئی ہے اور دونوں جگہ پر سند ایک ہے اور صحیح ہے اصل اس کا ماخذ تاریخ ابن ابی فیصمہ ہے کون <تصفيق> ہے تاریخ ابن ابی فیصمہ تاریخ القبیر کے نام سے بازار میں چھپی ہوئی ہے ابن ابی فیصمہ امام بخاری کے شیخ ہیں جی امام بخاری کے شیخ ہیں ان کے والد بھی امام بخاری کے شیخ ہیں جی ابو خیشمہ زہر بن حرب ان کا نام ہے والد کا نام جی سنت سنیے گا ابن ابھی خیسمہ فرماتے ہیں رائے تو فی کتاب علی بن, علی بن مدینی علی بن مدینی علی بن مدینی کون ہے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو توجہ کریں ذرا کیا کہہ رہا ہوں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ محسوس نہیں کیا, کیا کہا امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ محسوس نہیں کیا علی بن مدینی وہ شخص ہیں میرے استاد کہ جن کے سامنے ہمیشہ آپ کو بچہ ہی محسوس کرتا تھا اللہ بتائیں کس درجے کا بندہ ہے وہ سمع تو یاہجہ بن سعید شاہ کو پتے نہیں ہے سمند کی صحیح کیا ہوتی ہے سمع تو یاہجہ بن سعید یاہیا بن سعید انصاری تابعی جلیل القدر امام قال زاکرا یاحجاب بن سعید الصاری علی بن حسین استقلا تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو پہلے یحیٰ بن سعید القطان ہیں دوسرے یحیٰ بن سعید الانساری ہیں میں نے پہلے کو انساری بنا دیا یحیٰ بن سعید القطان دنیا کے مسلم حدیث کی نقد و جرح کے امام یحیٰ بن سعید کو آگے وہ کہتے ہیں میں نے سنا یعنی انساری وہ تابعید زکارہ یاحیا بن سعید ال علی ابن الحسین فذکرہو کرو بے خیر زیدن توجہ ذرا یاحیا بن سعید انصاری نے امام زین العابدین کا ذکر خیر فرمایا ذکر خیر فرمایا بڑے ہی اعلی اچھے الفاظ کے ساتھ تعریف کے ساتھ ان کا ذکر خیر فرمایا لیکن ان کے بیٹے زید لیکن ان کے بیٹے یعنی مابزیر العابدین کے بیٹے زید یعنی ان کا ذکر انہوں نے اچھے لفظوں میں نہ فرمایا تعریف نہ اسے اسے سکوت فرما لیا اب اسی کی دوسری سند اور اسی میں اے اسی تاریخ ابن اصاکر میں دوسرے مقام پر یہ روایت صاف بتاتی ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہ ہے کیوں نہ ذکر فرمایا امام زید کا اور امام زین العابدین کا ذکر خیر اچھے لفظوں میں اعلیٰ لفظوں میں انہوں نے فرمایا کیوں فرمایا ان کا کیوں نہیں کیا اب سمجھیے گا میرے دوستوں اب رہا مدسر شاہ کا یہ مطالبہ کہ صحیح صنعت کے ساتھ یہ ثابت کر دو کہ امام زین العابدین نے جدید کی باعت کی تھی تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ تاریخ یعقوب بن سفیان جس کو تاریخ المعارفت کتاب التاریخل والمعرفت کہتے ہیں کتاب التاریخل معمارفت اس کے حوالے سے تاریخ دمشق کے اندر سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے حالات میں امام زید کے حالات میں صفا نمبر چار سو تہتر پر جلد نمبر انیس تاریخ ابن ابی خیسما امام بخاری کے شیخ ہیں ان کی تاریخی کتاب ہے اور پہلے جو ہیں جن کا ذکر کیا وہ امام بخاری کے ساتھی ہیں دوست ہیں تاریخ کتاب و تاریخ والمعرفت والے وہ دوست ہیں امام بخاری کے اور جن کا اب حوالہ دے رہا ہوں تاریخ کبیر ابن ابی خیسما ان کے ابا جی بھی امام بخاری کے شیخ ہیں اور یہ بھی شیخ ہیں ان کے والد صاحب تھے زہیر بن ہرم اور یہ ہیں ابن ابی خیسمہ تو میرے دوستو ان کی روایت یعنی ابن ابی خیسمہ کی وہ تاریخ دمشق میں امام علی بن حسین زین العابدین کے حالات میں جلد نمبر اکتالیس صفحہ نمبر تین سو چوہتر اس روایت کا مدار یاحیا بن سعید القطان ہیں یاہیا بن سعید القطان خان دنیائے الرجال رجال کے معروف نقاد محدث ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں ان سے لینے والے امام علی بن مدینی ہیں علی بن مدینی وہ شخص ہیں امام بخاری نے فرمایا میں نے زندگی میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ نہیں محسوس کیا علمی دنیا میں علی بن مدینی واحد شخص ہیں جن کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ بچہ محسوس کیا جن کے سامنے امام بخاری اپنے آپ کو بچہ محسوس, آپ محسوس کرتے ہیں وہ امام بخاری کے شیخ علی بن مدینی وہ یاہیا بن سعید سے لے رہے ہیں یہ غرض ہے کہ یہ سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے وہ آگے حضرت یعنی یاہیا بن سعید القطان وہ اس آگے جن کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت یاحجہ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل ان کے کمالات دیکھنے ہوں تو تہذیب الکمال میں یہ بخاری مسلم کے اوپر کے رواعت میں ہیں تابعی ہیں صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں جلیل القدر تابئی یاہیا بن سعید انصاری اس روایت کے اندر یاہیا بن سعید دو ہیں ایک وہ ہے جن کا یہ کلام ہے ایک وہ ہیں جو ان کا کلام نقل کر رہے ہیں جن کا کلام ہے وہ یاہیا بن سعید انصاری ہیں اور جو کلام نقل کرنے والے ہیں وہ یا بن سعید القطان ہیں میرے بھائیو سند پر تو کوئی غبار نہ رہا کوئی اعتراض نہ رہا اب میں دونوں مقام تاریخ دمشق کے سامنے رکھ کر عبارت پڑھتا ہوں یحیی بن سعید انصاری نے کیا فرمایا پہلے زید بن علی کے حالات سے وہ عبارت پڑھتا ہوں کالا سمے تو یہ ابن سعید ان یحیی یا یبن و صحیح دن الصاری عالی یبنا خسین فضا کر ہُو بے خیرن کالا ولا کنبن جدی تو ان اراد الخروجا یہ روایت ہے امام زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی و سلام اللہ تعالیم اس روایت کا مطلب کیا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ مدثر شاہ کے اندر اتنا سکت ہی نہیں ہے کہ وہ عبارت کو سمجھ سکے بے یا بن سعید انصاری نے ذکر فرمایا علی بن حسین کا یعنی امام زین العابدین کا فضا کر ہوں بے تو خیر کے ساتھ ذکر فرمایا خیر کے ساتھ ذکر فرمایا ان کا ذکر خیر فرمایا کالا ولا کن نبن ہُو زید ولا کن نبن زید ادھر اسی طرح لکھا ہوا ہے اس جلد میں زید المرف لکھا ہوا ہے تو معنی بن جائے گا لیکن ان کا بیٹا ان کے بیٹے زید یعنی ولا کن نبن ہو زید م... یہ اس مخبر خبر پورے کر دو آگے ماذا کرو بے خیر خبر مقدر کر لو ان کا ذکر خیر انہوں نے نہ فرمایا یہاں پر اسی طرح مرفو ہے لکھا ہوا اور یہاں پر یہ خبردار کرتا چلوں کہ کاتب کی غلطی سے نون یہاں پر پہلے ہے اور باباد میں ہے ہونا چاہیے تھا با پہلے اور نون بعد میں کیونکہ ابن کا لفظ ہے نا تو یہ کاتب کی غلطی ہے اور پھر اسی کو میں نے ان بہو بنایا کتاب اپنی میں کہ تاکہ عبارت کو صحیح بنے لیکن جب میں دوسری روایت جو ہے وہ امام زین العابدین کے حالات میں جو آ رہی ہے اس پر جب مطلع ہوا ہوں تو پھر پتہ چلا کہ یہ ان لفظ نہیں بن سکتا یہ صحیح لفظ جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے ولا کنہ نب نہ ہو ہے لہذا یہ تب کر رہا ہوں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے اس سے اس میں تاریخ دمشق میں خیر ولا کنب نہ لیکن آپ کے بیٹے زید ان کا ذکر خیر نہ فرمایا کالا جدید یاہیا بن شاہد القطان فرماتے ہیں میرے دادا جی نے فرمایا تو میرا گمان یہ ہے کہ انحو اراد الخروجا کہ یاہیا بن شاہد انصاری کا ارادہ اور مطلب خروج تھا کہ زید ابن علی نے خروج کیا ہیشام بن عبد الملک کے خلاف وہ نکلے اور شہید ہوئے امام زید اور امام زین العابدین نے خروج نہ فرمایا تو یاد فر یعنی یزید کے خلاف یزید کے خلاف انہوں نے خروج نہ فرمایا بیعت نہ توڑی خروج کا یہی مطلب ہے شامل نہیں ہوئے اٹھنے والوں کے ساتھ ملے نہیں تو بن سعید انصاری ان کا مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین نے صحیح کیا اچھا عمل کیا اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کیا کہ انہوں نے اٹھے نہیں ہے یزید کے خلاف نہیں اٹھے تو اچھا کیا ذکر خیر فرمایا یاہیا بن سعید انصاری نے لیکن امام زید کا ذکر خیر نہ فرمایا کیوں نہ فرمایا کہ یہ حشام کے خلاف انہوں نے خروج کیا اب اسی روایت کے الفاظ جو ہے نا وہ ابن ابھی خیفما کی کے حوالے سے جو اگلی امام زین العابدین والی جلد کے اندر ہے وہ ہے فضا کربن ہو زید مجھے یہی صحیح لگتا ہے اس کو مرفوع نہیں ہونا چاہیے تھا پچھلی روایت کے اندر جو مرفوع ولا کن نبن ہُو وہاں پر جملہ پورا کرتے ہیں تو معنی صحیح نہیں بنتا لیکن ان کا بیٹا زید ہے اس کا یہ معنی بن جائے گا جملہ پورا ہو جائے گا نا تو اس کو وہ یہاں پر بیٹا تو نہیں بتانا چاہتے بیٹے کا عمل بتانا چاہتے ہیں بیٹا نہیں بتانا چاہتے تو وہ, وہ لفظ وہاں پر کاتب کی دو غلطیاں ہو گئی ایک تو اس نے زید بنا دیا مرفو اور دوسرا نون پہلے اور با بعد میں رکھ دی یہ جو ہے جلد اس کے اندر صحیح لکھا ہوا ہے ولا کن زیدن زیدن منصوب ہے یہ بن جائے گا مبدل منہ بدل لیکن آپ کے بیٹے زید اب آگے خبر معذوف ہو جائے گی کہ ما آزا کر بے خیر ان, ان کا ذکر خیر نہ فرمایا میرے دوستوں اب میں چیلنج کرتا ہوں مدثر شاہ کو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی صحیح سنند ہے جس کا مطالبہ کیا اس نے افسوس یہ ہے بیچارے نے دوائی کوٹنے سے فرصت نہیں پائی اس وجہ سے اس نے میری کتاب نہیں پڑھی اس کے اندر یہ ہے یہ ہے قصہ انانوے صفحے پر انانوے صفحے پر یہ موجود ہے لیکن چلو مزید ناچیز نے حضرت کا مطالبہ پورا کر دیا اب یہ صحیح سند بتا رہی ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ نے بیعت یزید کو نہ توڑا خروج نہ کیا مدینے میں بلانے والے بلاتے رہے کہ اٹھو یزید کے خلاف وہ نہیں اٹھے امام زین العابدین نہیں اٹھے یہ صحیح سند ہے اگر اس کو روئے زمین کا کوئی بندہ جس کو اپنے حدیث دانی پر بڑا ہی ناز ہو وہ اس سند پر ذرا برابر بھی کسی طرح سے کلام ثابت کر دے نہ چیز اپنے موقف سے رجوع کر لے گا صرف اتنا ثابت کر دے یہ بخاری مسلم کی سند نہ ہو بخاری مسلم کے روات نہ ہوں میں مجھ رہا ہوں تو مطالبہ پورا ہو گیا یہ تو روایت ہے اور ویسے عقل کے اعتبار سے بھی سوچے کوئی تو کوئی اتنا ہی سوچ سکتے کہ یزید اپنے ظلم اور خباصت کو اتنا ظاہر کر رہا ہے مدینے کے جنگ کے وقت میں کہ تحس نیس کر رہا ہے جو بھی اٹھتا ہے اس کو رمام زان العابدین کیوں چھوڑ رہا ہے یہ اٹھ پڑتے تو چھوڑتا کیوں یہ کیسے بچ جاتے سوچتے نہیں ہے معلوم ہوا سوچ حضرت نے اس کو سوچنے کی کوشش کی اور نہ روایت ہر لحاظ سے ہم نے جو کہا وہی صحیح ہے اور تاریخ شیعہ اور اہل سنت اس پر متفق ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تاریخ شیعہ اور سنی اس پر متفق ہے باقی حوالہ جات وہ میں نے کتاب لیجیے حضرت کہتے ہیں کہ سونے پہ سو آگا مدثر شاہ کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے ایک بخاری مسلم کی شرط پر صنعت پیش کی ہے اب دوسری سند اس میں مزید تفصیل ہے اس میں اجمال ہے اس میں مکمل تفصیل ہے کس بات کی کربلا شریف سے شہادت پانے کے بعد جو ال بیت کے نفوس قدسیہ کی شہادت جو ہو چکی تھی ان کی شہادت پانے کے بعد جب یہ کافلہ شریف چلا ہے پھر آگے تو وہ یزید تک پہنچنے اور اس کے اے اے کچہری میں جانے تک کا یہ سارا قصہ اس روایت میں موجود ہے اس کی سند میں سناتا ہوں مدثر شاہ کو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا اس پر کلام کرنا سند کیا ہے کتاب کون سی ہے تاریخ الاسلام امام داہبی کی جلد دوسری بشار عواد کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر پانچ سو تراسی اور یہ مقتل الحسین سلام اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہنومان ہے اس کے تحت یہ روایت آ رہی ہے پہلے میں روایت پڑھتا ہوں سند کے ساتھ وکال ال مدائنی ان ابراہیما ابن محمدن آن عمر ابن دینارن حد سنی محمد ابن علی ابن الحسین آن آبی ابھی ہے قالا کوت لال حسین دخل نل کوفتہ فلاک یا نا فلاق یا نا راجو لن ف دخل نا منزیلا ہو ف الحافان ف فَلَمْ تو إِلَّا بِحِسِّ الْخَيْلِ فِي خیل فَحُمِلْنَا إِلَى فلنا فَدَمَعَتْ عَيْنُهُ حِينَ دم ہت مَا شِئْنَا و کال علی ان یقون فی قومی کا امور ان فلا تد خل ماہ فی شے ان فلم کانا, کانا من اہل مدینہ تے ماں کانا کاتابہ مسل مبن عق بتا کتاب بن فی ہے امان فلم سارا کا من منل حرت باحسا الیا ہو وقد ہود کتب تو وسیعتی فرما الیہ بل کتاب فیضا فی ہے فرما الیہ بال کتاب فافی ہے اس تو حسین خیرن وین فی محفوفی امرحم فم ہو وف و یکن یقن فقد اصفا بابا احسانہ اللہ اکبر وبیر اللہ اکبر و, خبیر اللہ اکبر و, خبیر اللہ اکبر و خبیر یہ پوری روایت پہلے صنعت پہ کلام کرتے ہیں امام زہبی تاریخ مدائنی سے لے رہے ہیں علی بن محمد مدائنی سیکا یا بن معین سے پوچھا گیا تاریخ دمشق تاریخ اسلام زاہبی نے خود نقل فرمایا پوچھا گیا علی بن مدینی علی بن مدائنی کے متعلق علی بن محمد مدائنی کے متعلق یاہیا بن معین سے پوچھا گیا فرمایا فیکا تن فیک فیکا تن, فیکا تن, فیکا تن تین بار فرمایا اور یہ مخفی نہیں اصول حدیث کے طالب علم پر سیک تن سیکہ تن کے الفاظ کب بولے جاتے ہیں کس درجے کی صحت ہوتی ہے اگلے راوی مدسر شاہ کا ضمیر جھنجوڑتے ہیں ان پر ذرا کلام کرے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کیا کل بنتا ہے حال کیا بنتا ہے یہ امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے مولا علی کے پوتے آہ! محمد بن حنفیہ کے بیٹے مولا علی کے پوتے حضرت ابراہیم نام ہے اپنے دادے سے بھی روایتیں نقل فرمانے والے ہیں آہ! اپنے ابا جی سے بھی حضرت انس بن مالک سے بھی اور سے بھی یہ روایات نقل فرمانے والے ہیں ان کو احمد بن صالح نے فرمایا فیکتون ابو زرحا راضی امام بخاری کے ساتھی نے فرمایا لابا سب ہی ابن حبان نے ثقات میں نقل فرمایا ذکر فرمایا ان کا اب میں مدتر شاکر سے کہتا ہوں یہ حافظ حافظ نے تقریب میں فرمایا سدو کن یہ حسن لذاتی کے راوی کے متعلق کہا جاتا ہے اب میں مدثر شاہ سے کہتا ہوں یہ اپنے بزرگ ہیں تمہارے علی کے بیٹے ہیں اب اب ان پر جرا تم نے کرنی ہے ذرا کرو اپنے بڑے پر سمجھ آئی کہ نہیں حافظ نے فیصلہ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کی توثیق بھی ہے لیکن لاباسا ابو زرا راضی حافظ نے فرمایا سدوکن اور فیصلہ یہی بنتا ہے حق بنتا ہے جو انہوں نے کیا ہے لیکن یہ امام ہے اہل بیت کے اب بات کو ذرا زیر میں رکھنا اگلے راوی آمر بن دینار ہیں وہ بخاری مسلم گروات میں سے ہیں اگلے راوی امام محمد بن علی بن حسین یعنی امام محمد باقر اگلے راوی امام علی خود زین العابدین اللہ ایمان سے بتانا صرف ایک شخص امر بند دینار ان کو ہٹاؤ باقی ساری سند خود آل بیت کی ہے بتاؤ مسلمانوں اور مدثر شاہ کیوں ظلم کرتا اپنے بڑوں پر اگر تیرے اندر رافضیت کی ملاوٹ نہیں ہے تو اپنے بڑوں کو کیوں چھوڑتا ہے بتا لا کسی کو مقابلے میں میرے تیری ضرورت نہیں ہے لا یہ دوسری سند ہے دوسری روایت ہے سند نہیں ہے دوسری روایت ہے یہ آمر بن دینار بخاری مسلم کروات میں سے ہیں آمر بن یہ دیکھیں اللہ اکبر و کبیرا امام اجلی نے فرمایا فیکا ہیں ابراہیم بن محمد یہ تعزیب تازیب ہے اجلی نے کتاب اجلی نے کتاب و میں ذکر فرمایا احمد بن سالح نے فیکا فرمایا دو حضرات توسیع کرنے والے ہیں ابو ضورہ راضی امام کے لابا بھی فرما رہے ہیں ہاں یاہیا بن معین نے بھی لا سا فرمایا ہے لاباشا فرمایا یعنی کچھ حضرات کے نزدیک تو توسیق ہے ان کی کچھ حضرات کے نزدیک تو پکی تحسین ہے کہ حسن الحدیث ہیں اللہ اور حسن لذات ہی کا درجہ ہے یہ کون سا درجہ ہے یہ چیلنج ہے اللہ ہمیں یزیدی ثابت کرنے والوں دجالوں میں تمہیں کہتا ہوں یہ یزیدی ہونے کا الزام اپنے اہل بیت پر ایک طرف سے دعوی کرتے ہو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان اپنے اہل بیت پر لگاؤ پھر یہ, یہ لگاؤ آمر بن دینار بخاری مسلم کے راوی ہیں اس درجے کے راوی ہیں کہ خود شمس الدین زہبی نے تیسری جلد اسی تاریخ الاسلام کی اس میں آمر بن دینار کے متعلق فرمایا فیکتون فیکا تن Allah بخاری Allah مسلم کروات ہے راوی ہیں اور توسیق کن لفظوں کے ساتھ ہے شیکا تن یہ عجیب لطیفہ ہے سنت میں کہ پہلے کے متعلق کہا گیا شیکا تن سیکا ان کے متعلق فرمایا گیا شیکا تن سیکا ہائے ہائے اور باقی راوی سب بہلے بیت ہیں باقی راوی سب آہل بیت ہیں اگر کوئی ابراہیم بن محمد بن حنفیہ کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے تو کہے مناف کو شرم نہیں آتی تمہیں کہو علی کے بیٹے کو جھوٹا کہو کہ اگر کوئی امام محمد باقر کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے تو کہے نعوذ باللہ بن ذالب اگر کہنا چاہتا ہے امام زین العابدین تو کہے ساری سرد آل بیت کی ہے سوائے کے. اب سمجھ آ اب مانا سنیے امام زین العابدین جو خود مشاہدہ فرمانے والے ہیں سارے قصے کو وہ خود بیان فرماتے ہیں جب امام فرماتے ہیں جب حسین شہید کر دیے گئے پوت لال میں نے یہی لفظ استعمال کیا تو کسی کو عبد الحمید ہے اور کھپڑ نے کھپڑ ایکسپریس نے کہا گئے امام حسین کے متعلق قتل لفظ بولتا ہے یہ بیٹا بول رہا ہے ان پر گستاخی کا فتوا لگا شرم کر بھائی لما قتل الحسین تخللا الکوفا تھا ہم کوفہ میں گئے کوفہ میں فل یا نا راجو لونے ایک شخص ہمیں ملا فدخل نہ منزیلا ہو سنیے اس کا مطلب ہے جب یہ فافلہ یہاں سے کوفے گیا تو گرفتار ہو کر نہیں گیا یہ روایت بیت کی بتا رہی ہے ورنہ گرفتار ہو کر جاتے تو کیسے ممکن تھا کہ فوج یزید کسی کے گھر میں جانے دیتی وہ سمجھے نہیں یار فلاک یا ہمیں ایک شخص ملا فدخل نام اس کے گھر میں ہم گئے ف یعنی کہ اس نے ہمارے بستروں کا بندوبست کیا فنم تو مسو گیا فنم تو مس ہو گیا امام زین اللہ دین فرماتے ہیں آپ اس وقت اٹھارہ سال کی عمر شریف کے تھے فرماتے بیمار تھے تو تکلیف کی وجہ سے آپ فرماتے مس ہو گیا فلم استحکل خیل توجہ فرمایا جاگ مجھے کیسے ہوئی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی گلی میں اس کا مطلب ہے بعد میں ابن زیاد نے یہ جب محسوس کیا کہ کوفے میں یہ فلاں گھر میں چلے گئے ہیں تو اس نے گھوڑے فوج اپنی بھیجی وہ آئے پکڑ لینے کے لیے اس کافلے کو سمجھ نہیں آئی بات کی, اللہ کی, اللہ کی اللہ وہ آئے لینے کے لیے یہ معلوم ہوا جو کوفے کی طرف جاتے ہوئے پھر جو یہ اے جھوٹے قذاب لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو جکڑ پکڑ کر ایسے لے جایا گیا اور بیبیاں کو سر ننگے تھے فلان تھے یہ سب کہانی ہے امام زین اللہ بدین فرماتے ہیں میں آگے تھا یہ کافلہ ہم ایک گھر کے اندر پہنچے میں جا کر سو گیا امام زین اللہ بدین خود بیان کر رہے ہیں تو یہ کہانی یہ کہاں کہا سے نکل آئی کہ جکڑ کر باندھ کر لے گئے اور بیبیوں کے سر ننگے تھے ملوا بکواس ہے بکواس ہے بکواس ہے یہ وہی لانتی لوگ ہیں جن کو اہل بیت کی عزتی بیان کرتے ہوئے پیسہ لینے کے لیے لطف سرور آتا ہے خبردار ایسے لانتیوں پر ہم اہل بیت کی بے عزتی کو بیان کر کے سرور نہیں لے سکتے ہمارا دل نکوارا کر سکتا ہم وہی تو وہ کچھ تو بیان کر سکتے ہیں جس میں حقیقت ہو جو جھوٹ ہے اس کی کہانی گھڑنا اور پھر لطف سرور لینا پیسہ لینے کے لیے لانتی نے اہل بیت کی عزت کو مذاق بنا رکھا ہے بیبیوں کے سر ننگے ہیں اور فلان ہے وہ دسر شاہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی بی پاکوں کے اس حال کے اندر ذکر سنتے ہوئے ان کن لوگوں کی تصدیق کرتا ہے تو ضمیری ختم ہو گئے احساس ہی ختم ہو گئے فل ازکت بازاروں میں گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپے ہوئی فرمایا میں اٹھ پڑا ہمیں یزید کی طرف لے جایا گیا کوئی مائی کلال ثابت کرے بیبیوں کے سارنگے یہ ہے صحیح روایت اگر کوئی پوچھنا چاہے صحیح روایت کدھر ہے یہ ہے صحیح روایت جس جس کے راویوں پر کلام نہیں یہ ہے اس قصے کی باقی جتنا سندیں ہیں سب کی سب لے جانے کی ذہن میں رکھنا لے جانے کی یزید کی طرف شہادت کے بعد یزید کی طرف لے جانے کی جو سندیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں ایک بھی صنعت صحیح نہیں دکھا سکتا کوئی یہ سند صحیح ہے ابھی دیکھیے یزید معلوم ہوا یزید کی طرف بھی کافلہ جاتے ہوئے یہ ڈرامے باز یہ زلیل کمینے لوگ جو بیان کرتے ہیں ننگے سر تھے فلان تھا یہ تھا یہ سب کہانی ہے اور اگر کسی عالم نے لکھا تو ذہن میں رکھنا ان کی خطا اجتہادی ہے خطا غلط اجتہادی ہے کیوں کہ وہ انہوں نے اتنا تحقیق نہیں کی جو روایتی ماؤنٹ موضوع من گھڑت تھی انہی پر اعتماد کرتے ہوئے مشہور جو قصہ تھا اسی طرح نقل کر دیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کم از کم سند پر تو کلام دیکھ لیں سند کیسی ہے اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ بات کن کے متعلق کر رہے ہیں تو خدا را یار کچھ تو ایمان سے پتہ نہیں زمیر کدھر گئے لخلانت ہے ان پر ہمیں جزیدی کہتے ہیں اگر اہل بیت کی عزت کا دفاع اگر آہل بیت کی عزت کا دفاع آہل بیت کی عزت کی غیرت رکھنا اس کو یزیدیت کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں یزیدی ہوں یہ وہی جملہ ہے جو امام شافی نے فرمایا تھا یہ اس طرح کا جملہ ہے محمدن رفزن فل یشہدی سا کلان فرمایا امام شافی نے اگر حب آہل بیت رافضیت ہے تو گواہ ہو جاؤ جنوں انسانوں یہ شافعی رافضی ہے میں بھی اسی طرح کہتا ہوں اگر اہل بیت کی عزت کی غیرت رکھنا عزت کا دفاع کرنا اگر اس کو کہتے ہو یزیدیت تو گواہ ہو جاؤ جنوں انسانوں میں یزیدی ہوں میں خود کہہ رہا ہوں خود کہہ رہا ہوں لیکن جو کتے کا بچہ اس کا جملہ کاٹے گا وہ حرام زیادہ وہ حرام زیادہ اس کا حق بنتا ہے کم از کم پورا جملہ تو دکھا دے کیونکہ آگے سننے والے بعض ایسے کتے کے بچے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں تو اعتماد کے کتے کا بچہ کم از کم تحقیق تو کر لے بغیرت تمہیں شرم نہیں آتی جملہ پورا کیا ہے یہ دیکھو اس روایت صحیح کے اندر کیا ہے سہ نفیق آپ فرماتے ہیں توجہ فاحم امام زین اللہ فرماتے ہیں ہم یزید کی طرف اٹھائے گئے لے جائے گئے فدم آتا ہی نارانا یزید نے جب ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھیں آسموں سے بھر گئیں یہ صحیح روایت یہ صحیح روایت ہے یہ صحیح روایت ہے رف جیوں کے بناوٹیں اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ کی وہ روایت لکھی ہوئی ہے مہابر میں حسنا کی انا یونس میں حبیب ہو سا ہال ما کوتل حسین یہ منقطع روایت ہے کہ پہلے خوش ہوا بعد میں فلان کیا ابو عبیدہ محتازلی ہے محتازلی ہے روایت منقطع ہے سمجھ آئی کہ نہیں اب اسی صحیح حدیث جو امام زین العابدین کا اپنا بیان ہے اور اہل بیت کے گھر کی روایت ہے اس کے خلاف گھڑنے کے خلاف اس کو اس،, اس کے خلاف مقابلے میں یہ روایت گھڑی گئی یہ منقطع وہ صحیح روایت ہے الہ بیت اپنی <laughs> گھر کی روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کے آنسو بھارا ہے وہ آتانا جو ہم چاہتے تھے وہ اس نے ہمیں دیا وقال علی اور مجھے کہا امام زین اللہ فرماتے فرمات تھے ان نو سن فی قو میں تیری قوم قریشی جو ہے نا قریشی قوم یہ نہیں سادات یہ ذہن میں رکھنا تیری قوم قریشی یہ کوئی کام انہوں نے بہت آگے کرنے ہیں کچھ کئی کام کرنے ہیں انہوں نے یعنی میرے خلاف فلاں ہے تم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا فلم بن آہل مدینہ ماکانہ جب آہل مدینہ سے جو کچھ ہوا ہوا یعنی آہل مدینہ کا یدید کے خلاف اٹھنا حضرت سیدنا عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیادت قیادت میں کاتابا مع مسلم بن اعقبا یزید نے مسلم بن الاقبا کو خط لکھا خط لکھ کر بھیجا اپنے سپہ سالار کو جو یزید نے لڑنے کے لیے فوج بھیجی تھی اس پر جو سپا سالار تھا وہ مسلم بن عقبہ مری تھا جس کو علماء تاریخ اس کے مدینے کے اندر ظلم زیادتی کی وجہ سے مصرف بن اقبا کہتے ہیں اور ہم بھی اس کو مصرف کہتے ہیں زین میں رکھنا اس ظالم نے بہت ظلم کیا اس میں کوئی شک نہیں مصرف بن عقبہ مرری جو تھا اس کے ساتھ اس کو خط لکھ کر دیا یزید نے فی ہے امانی امام زیادہ بدین فرماتے ہیں اس کے اندر لکھا تھا میری امان کا اس کو امان دینی ہے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے یہ عد کہہ رہا ہے فلما فارا گا مسلم منال ہر جب مسلم حرہ کی جنگ سے فارغ ہو گیا باسائی لیا میری طرف اس نے خط بندہ بھیجا فجے تو ہو اللہ اکبر پر امام پاک فرماتے ہیں سن العابدین میں گیا وق کتب تو وسیع میں اس کی وحشت اور درندگی کو جانتا تھا تو میں وسیعت اپنی لکھ کر گیا ساتھ کہ ہو سکتا ہے قتل کر دے واشی بندہ ہے پتہ نہیں کیا کرے گا میں وسیعت لکھ کر گیا مار دے گا تو مار دے گا چلو وسیعت لکھ دوں قبیلے کے لیے جو میں نے لکھنا تھا فجے تو ہو وقد قتم تو وسیع فرما لب جو یزید کا خط تھا امام کی امان کا اس نے میرے پاس طرف پھینکا فائدا فی ہے اس کے اندر کیا لکھا تھا اچانک اس میں یہ جی لکھا تھا استا بے علی یہ الحسین خیرا علی بن حسین کے متعلق خیر کی وسیعت میری قبول کر ہم جانتے ہیں رافظیوں کے ظلم ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں وَإن دخل امرحم معہم امرحم فمن ہو و افوان اللہ اکبر و اللہ اکبر اگر یہ زین العابدین شامل ہو جائے ان کے ساتھ جو خروج کرنے والے ہیں تو اس کو امان دینا اور معاف کر دینا اس کو قتل نہیں کرنا ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی آلبر سے زیادہ جانتے ہیں کسی کو بکھر کے مراسی اور یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو بھی یہی وصیت کی تھی ہوگی اسی وجہ سے اسی وجہ سے اور روایات سہیا کے اندر جو انصاب الشراف وغیرہ کے اندر ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ لانت بھیجی ابن مرجانہ کا لفظ بول کر اللہ اللہ ابن مرجانہ تھا ابن مرجانہ پر اللہ کی لعنت ہو میں نے میں تو راضی تھا بغیر قتل کرنے کے اس نے کیا کر دیا یہ لفظ الصاب الشراف تاریخ التبری وغیرہ کے اندر صحیح سندوں والے یہ موجود ہیں اور یہ اس کی تائید ہے کہ کیا پڑا ہے اس کو بولو کیا لگا اس کو کہ امام زین العابدین کو امان دے رہا ہے دوسروں کو اتنا وحشت کے ساتھ ختم کر رہا ہے آگے کیا ہے وہ علم یقین اگر ان کے ساتھ نہ ہو فقط اصواہ بباح تو پھر اس نے درست کیا ہے اور احسان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر درست کیا اصواہ بباح سنا ایسے ہے یہ روایت ہے میرے بھائیو اس روایت نے بہت جھگڑے ختم کر دیے ٹھیک ہے امب امب میرے بھائیوں اس کے اوپر بھی میں روایت دکھا سکتا ہوں وہ بھی صحیح صنعت کی ہے وہ تاریخ خال و نیا کے اندر ہے میں اتنی سندے دکھا سکتا ہوں مدثر شاہ وزن نہیں برداشت کر سکے گا چاہے جتنا مرضی آپ تگڑے ہیں لیکن انشاءاللہ ان سندوں کا وزن بھی اٹھا سکیں گے جی بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں گے للکار ہے للکار اب سمجھ آ میرے بھائیوں میں شاہ سے کہتا ہوں اور بھی کوئی مل سکتا ہے آپ کے ساتھ شامل کر لے اب میں اندر سے نکل جاتا ہوں اب سند تیرے گھر کی ہے اپنی گھر کے سرحد کو جو مرضی کہتا ہے تو کہتا رہے تو جان اور تمہارا گھر جانے میرے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا وہ روایت اگر الدای و نہای صحیح سناؤں وہ پھر اور عجیب ہے اگر کہتے ہو تو سنا دیتا ہوں وہ بھی یہ دیکھو سات آٹھ جلد آخر میں میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ بے وقوف نیٹ پہ چیلنج کا چیلنج دے رہے ہیں اس مسئلے پر ہم چشتی کو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بے وقوف ہو میں نے سادات کے بڑے سارے بزرگوں کے صحیح سندوں کے ساتھ حوالے پیش کر دیے ہیں اب وہ جو میں مذہب رکھتا ہوں وہ سب اہل بیت کے بزرگوں کا ہے مولا علی سے نیچے تک چلا آیا ہوں اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ مجھ سے مبالا نہ کرو اپنے بڑوں سے کرو تم ایسا کرو آگ میں گھس جاؤ تم کہو کہ یہ اللہ اے اللہ جو روایتیں چشتی نے اور جو مذہب چشتی نے پیش کیا ہے اگر یہ مذہب اہل بیت کا اسی طرح ہے تو ہم جل جائیں اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم نہ جلیں جاؤ گھس جاؤ چیلنج تمہارا قبول ہے